الحمد للہ وقفا سيدنا السلام محمد المصطفى وعلى مدفافا وا سہ جا اللهم صل على سيدنا محمد النبي النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الهويد أعوذ بالله من بسم اہو فإذا بسر من فضل فائدہ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ کبلی نبی سل عل وسلوک وقال في مقام آخر من أكبر الكبائل الإشراق بالله ورغوك الوالدين وشهادة الزور أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اسلام الحمدللہ للہ مسائل حاجی کے بارے میں دروس ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے میں نے عرض کیا تھا اور اسی لیے بار بار دہراتا ہوں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو احرام باندھ کے دو رکار سنت الاحرام پڑھ کے تین دفعہ تلبیاں پڑھیں اور اس کے بعد احتیاط رکھیں کہ سر پہ کپڑا نہ آئے کوئی خوشبو نہ لگائیں کوئی ناخن واخن نہ کاٹے اور اللہ کا نام لے کر افضل یہ ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے آپ مینا پہنچ اور مینار پہنچنے کے بعد پانچ نمازیں آپ نے مینا پڑھنی اپنے اپنے کیمپ میں جماتے ہوں گی کیونکہ مسجد تک جانا اور آنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا زہر کی، اثر کی، مغرب کی اور عشا کی پھر رات گزار کے نو تاریخ کی صبح کی نماز بھی آپ نے جو سنت کے مطابق ہے وہ مناوے پہنی ہے نماز کے بعد جب سورج نکلے اور اس کی دھوپ آنے لگے تو اب ہم نے الفاظ کے لیے جانا ہے لیکن آج کل چونکہ آپ لوگ بسوں کے تابع ہوں گے تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ آٹھ کے بجے آپ کو سات کو بھی نہ پہنچا دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صبح کو انتظار نہ کرے بلکہ صبح بھی نماز کا سلام پھیر کے فوراً ارفات میں جائیں مجبور ہے آپ تو کوئی حج نہیں ہے عرفات میں جانے کے بعد کچھ دیر آرام کر دیں کیونکہ حج کا وقت جو ہے وہ دیوار سے شروع ہوگا اور سارا دن اور ساری رات صبح سادق تک یہ حج کا وقت ہے یعنی اس ٹائم میں اگر کوئی بندہ کے نیت کے ساتھ الفاظ میں آ گیا تو الحمدللہ اس کا حج ہو گیا حتیٰ کہ نے لکھا ہے کہ اگر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزر گیا تب بھی حج ہو گیا اگر کسی بے ہوش آدمی کو لا کے رکھ دیا گیا تب بھی اس کا حج ہو گیا تو بہرحال اور حج کے بجائے میں نے عرض کر دیا تھا کہ کلمہ لا لاح اللہ نے فرمایا سب سے افضل ذکر جو میں نے کیا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے لا وح ل لا لا اور اسی طرح درود شریف درود ابراہیمی سو دفعہ سورت الاخلاص خلا سو دفعہ اور اسی طرح آئے کریمہ لا الہ اللہ سلحان کا انی قدمین سو دفعہ ربی الحمد سو دفاع ضرور ایک کے بعد اب دھوپ پہ کھڑے ہوگا جتنی دے اللہ دے کھڑے ہو کے دعا کرے رو کے دعا کریں تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں خصوصی طور پر آج کل جس حالت سے پاکستان گزر رہا ہے اس کے لیے بھی دعا کریں کیونکہ دشمن کی نظریں جو ہیں اب یا تو اس ملک پر ہیں یا پاکستان پر ہیں کیونکہ پاکستان اسلامی ملکوں میں واحد ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے اسی لیے دشمن برداشت نہیں کرتا تو باہر صورت آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک مطالعہ اس کو استحکام نصیب کرے اور تمام حواد سے اور تمام شرارتیوں کی شرارت سے محفوظ رکھے اب اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اگر تھک جائیں تو بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہو جائیں یعنی مغرب تک آپ خوب دعائیں مانگے رو رو کے دعائیں مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے قریب جو سیاہ پتھر ہیں یہاں اونٹی پہ کھڑے ہو کے خطب حجت البا دیا تھا آپ وہاں تک جا سکیں ٹھیک ہے فن حضور نے فرمایا کل رہا موقف الفاظ سارا جو ہے موقف ہے جس کو جہاں جگہ مل گئی گویا کے عرفات میں ہے اس لیے زیادہ کچھ بلکہ آج کل تو ہمارے بعض اللہ کے بندے جت پاتی جب رحمت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں حالانکہ اس کے اوپر چڑھنا بھی بدت ہے اللہ جائز ہے اس لیے ہمیشہ ایسی حرکتیں نہ کیا کریں کہ جو چیزیں سنت کے بجائے الٹا کا بد عمد ہو جائے تو اب انشاءاللہ شاء آپ نے غروب شمس تک الفاظ میں رہنا ہے سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے الفاظ سے چلنا ہے پھر الفاظ سے چلیں گے تو وہ دلفا آئیں گے اور دلفا میں آنے کے بعد آپ نے دو نمازیں پڑھنی ہے جمع اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر یعنی عشاء کے وقت میں پہلے آپ مغرب پڑھیں گے ایک آزاد اور ایک تکبیر کے ساتھ اس کے بعد آپ عشاء پڑھیں گے پھر اس کے بعد حنفی مسلق میں بھی تل واجب ہے لازم بھی تر پڑھیں گے باقی احمدی کی سنت ہے وہ پڑھیں ان کی مرضی نہ پڑھیں ان کی مرضی ہے لیکن حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ الزر پاک نے بتر جو ہے کبھی سفر میں حضر میں نہیں چھوڑے اور جس چیز میں حضور کی مداومت ہو وہ واجب ہو جاتی ہے اس لیے آپ بتر پڑھے اور اس کے بعد ذکر ازکار میں مشغول رہیں رہے ابوفرخا مدلفہ کا وقت جو ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک ہے اس ٹائم میں آپ کھڑے ہو کر فرض نماز بھی پڑھیں اور رو رو کے اللہ سے دعائیں بھی مانگیں یہ رات جو ہے لیرت القدر کے برابر ہے اور جو دعائیں دعائیںفاظ منظور نہیں ہوئی وہ مصطنفہ میں آ کے منظور ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم عرفاظ مصطنفہ کا وقوف کرنے کے بعد مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر ہمت ہونا تو پیدل بھی نہ آ جاؤ وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ بسوں میں تین تین چار چار گھنٹے تک بسیں جام ہو جاتی ہیں تو اسی میں آدمی بلا وجہ ہو جاتی. ہاں جی چل نہیں سکتے معذور ہیں عورتیں ہیں وہ تو مجبور ہیں کہ وہ بسوں پہ آئیں لیکن جو جوان ہیں ہمت والے ہیں وہ پیدل چل کے مینا پہچے اب مینار میں آنے کے بعد کچھ آرام کریں اور اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ ہے آپ کو یہ جمرات کا کنکریاں مارنے کا آپ کنکریاں جو ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری مصطلف اٹھائیں، کچھ مستلفی اٹھا لیں، کچھ راستے سے اٹھا لیں۔ تو پہلے دن آپ نے جملۃ جس کو آج کل وہ بڑا شیطان بھی انہیں لکھا ہوا ہے تو جملۃ الاخبہ بھی آ کر آپ اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے دائیں طرف ہو اور مکہ آپ کے بائیں طرف ہو اور آپ گرو کے سامنے جو ہے نو جمع ہو وہاں ایک ایک کنکری کر, کر کے بنے اور پڑھتے بھی رہیں بسم اللہ اللہ اکبر رحم الرحمان سات کنکریاں مارنے کے بعد اب یہاں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس لیے واپس آ جائیں اپنے کیمپ میں اور پھر قربانی کے لیے جائیں قربانی کا میرے بھائی بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہاں دو آدمی تیار کر لیں ان کو اجازت دیں اور وہ قربان گاہ میں جا کے ٹوکل لے اور اپنے سامنے جانور سے کرائیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھی پارٹی کو آپ آڈر کریں جو آپ کو جگہ کا جگہ بتا دے وقت بتا دے اور پھر آدمی آپ, آپ کا جائے وہاں کھڑا ہو اپنے سامنے سے کرائے اور جس کی بکری دبے ہو جائے اس کو کلی خون کرتا جائے تاکہ بکری زبے ہونے کے بعد اس نے حلق کرانا ہے تو پہلا کام رمی جمالات ہے اور دوسرا کام کیا ہے کنگری اور تیسرا کام کیا ہے قربانی کرنا حنفی مسلک میں اس کی ترتیب لازم ہے اگر ترتیب میں فرق آ جائے تو دم پڑ جاتی ہے لیکن کے ترتیب واجب نہیں ہے وہ کہتے افضل تو ہے کہ ترتیب پہ عمل کیا جائے لیکن واجب نہیں ہے آگے پیچھے ہو جائے تو صحابہ سے کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ آسل انبا تو قبل ان میں نے جانور کر دیا لیکن کدکری ابھی نہیں ماری اب میں علم فلاح ہار جا, جا جا کے مار لو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے حالانکہ یہ حدیث حضرت ابن عباس کی روایت ہے اور حضرت ابن عباس خود فتوا دیتے ہیں کہ جو ترتیب کے خلاف کرے گا اور بکری واجب ہو جائے گی تو کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی کا پہلا حج تھا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو رعایت دیتے رہے اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم بعد میں بھی رعایت سے ہی پیدا اٹھاتے رہیں۔ تو کوشش کریں گے ترتیب کے مطابق پہلے آپ نے کنگری ماری ہے پھر آپ نے قربانی کر اب افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائے افضل چیز جو ہے کیونکہ جب آپ حل کریں گے تو کسر خود بخود آ جائے گی لیکن کسر کریں گے تو حلق نہیں آئے گا اسی لیے آپ سر پہ اس طرح پھروا اچھا بعض لوگ ہوں بال نہیں اور تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا خالی سر پر بھی اس طرح پھروانا ہوگا اس طرح پھروانے کے بعد اب آپ الحمدللہ احرام سے فارغ ہو گئے آپ کے لیے ہر چیز حلال ہو گئی ماں سے بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کے طوافی یاد نہ کر لیا جائے اس لیے ان مسائل کو بالکل دماغ میں رکھے اور سکون کے ساتھ یاد رکھے پھر آپ اسی دن یا دوسرے دن مکہ میں آ کر طواف زیادہ کرے تو زیارت کے بعد حج کی سفا پروا دوڑیں اور اس کے بعد پھر واپس بھی نہ جائے بلا بجائے یہاں وقت نہ گزاریں واپس بھی نہ جائے اگر جاتے جاتے رات ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن اپنی طرف سے کوشش یہ ہو ورنہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ طبافت کرتے ہیں اپنے ہوٹل پہ چلے گئے آرام سے سوتے رہے پھر طبا سے پھڑے پھر ہوٹل پہ چلے گئے یہ نہ کرے آپ کو اللہ نے یہ جو دن دیے ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہیں ان کے ایک ایک دن کی قدر جو ہے وہ جانتے ہیں جن کو اللہ سب تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یہ ساری چیزیں جو پھر اس کے بعد آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ گیارہ اور بارہ کی رہے گی گیارہ کو زیوال کے بعد کنکریا مارے اور اسی طرح بارہ تاریخ کو بھی زیوال کے بعد کنکریا مارے اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مینار کے حدود سے نکل جائیں اور پھر مکہ آ جائیں جنہوں نے مکہ رہنا ہے جن نے مدینے پارک جانا ہے وہ اسی پروگرام کے مطابق چلتے رہیں گے اب ایک بات جو ہے جو ضروری بھی ہے اور آپ اس پہ پوری توجہ سے غور کریں کہ تمام چیزوں کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے اگر عقیدہ توحید نہ ہو تو پھر کوئی عبادت بھی قبول نہیں عبادت تو بشرقین مکہ بھی کرتے تھے وہ تباف بھی کرتے تھے وہ صبح مروہ بھی دوڑتے تھے مینا بھی جاتے تھے بھی جاتے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ شرک کرتے تھے پڑھتے تھے لبیک لب بھائی کلبیک لب اللہ شریح الگ اللہ شری کرم لک ہوا ہاں مگر وہ جن کو تو نے اپنا شریر خود بنایا ہے تو اس سے آ کے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے جیسے ہمارے آج کل اکثر جہلو کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں بزرگ ہیں ان کو بھی اللہ نے اپنا شریف خود بنایا ہے اور سارے اختیارات ان کو دے دیے ہیں اب جو چاہے یہ کر سکتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھنے سے حج نہیں ہوگا اب غور کا نجی کے جتنی عبادات ہیں اس کا مقصد کیا ہے توحید ہے آپ جب احرام باندھیں گے تو کیا پڑھیں گے لبئی لبئی کا لا شریک الگ البیک لبئی کا لا شریک الگ البیک الگ حمد بھی تیرا نعمت بھی تیری ملک بھی تیرا لا شریک الگ تو ابتدا یہ ہے کہ شرک کی نفی کرو اور توحید کا اقرار کرو اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب انتہا حج کی کیا ہے جب قربانی کرو گے تو اس وقت بھی حضور نے کیا پڑھا ساتی لَا لَا تو وہاں بھی یہ ہے کہ شرک کی نفی ہے ابتدا میں بھی اور وہاں بھی ویسے آپ جس عبادت پہ نظر ڈالیں گے سب میں ہے اب نماز ہے کیسے شروع کریں گے اللہ اکبر جب اللہ کی بڑے تو سب سے پہلی تو عید تو یہی ہے اور اس کے بعد رقوبے جائیں گے تو سبحان ربی العظیم سجدے سجے میں جائیں گے تو صبح ربی اللہ اتنا میں بیٹھیں گے تو اشہاد اللہ الہ الا اللہ ابل تو اس میں بھی صرف عید و کا سبق ہے اسی طرح رمضان مبارک میں آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس افطار کے وقت میں کیا کہتے ہیں اللہ کا سن تو ابا من تو کا توقع وہاں بھی اقرار توحید ہے زکات دیتے ہیں یعنی کوئی عبادت نہیں جب تک کہ عقید توحید سے ہی نہ ہو عقیدۂ توحید جب ہوگا تو شرک بھاگ جائے گا اس لیے حکم ہے کہ لا اللہ کی ایسی ضرب لگاؤ کہ دل سے تمام غیر اللہ کا تصب ختم ہو جائے اور آگے صرف اس بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اس بات کریں تو اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی ہر مسلمان کو صحیح عقید نصیب فرما دے یاد رکھو آج کل ہمارے جو جی مشرق ہے نا ان نے تو انتہا کر دی ہے یعنی اگر آج مکہ کے مشرقوں کو اللہ زندہ کر دے اور وہ ہمارے مشرقوں کو دیکھیں تو ہاتھ بات کے بھاگ جائیں گے کہ یاد یہ کوئی نیا شرک ہے کہ قبروں پہ سجدہ ہے قبروں کا طباف ہے طباف تو صرف اللہ کے گھر کا ہے قبروں کا طباف کہاں سے نکل آیا قبروں کی منتیں ہیں اور عورتیں منتوں پہ جا رہی ہے اور جوتے پہنے بغیر جا رہی ہے تو یہ سارے جت... اچھا جیسے یہاں طواف ہے وہاں قبر کا بھی طواف ہے جیسے یہاں احتکاف ہے رفظان المبارک میں وہاں یہ نوراتے بیٹھ کے قبروں کا بھی احتکاف کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا العلی عظیم اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیل ہے تو ہی نصیب کرے